بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل هو اللہ احد کہ دے کہ اللہ تو ایک ہی ہے اللہ سمد اللہ ی لد ہے لم يلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے ولم یق اللہ قف ون اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ایک ہمسر سر ہے اس کے برابر ہے